بسم اللہ الرحمن الرحيم عل سے حسابهم وهم فی غفلت مور زیاد مزراغل خلکتا وخد حساب ذریم اور حالدار دیپ غفلت کی محڑ ان کی رب محدس چنمی داغے مگر دیا تو دی پدا سال کی سبیا لب گئی لاہی تن کلو بہم اثر مشغول دائے زنا پنورو نورو ہوو او پٹے ظالمانو خلقو ظالمان نخل کو هل حظ الہ بشرں صللوکم دی چے دا مگر بندے ستاسو پشان اافات ن وانتم تمم تو سرون کوئے داسو جادوہ او حال داے جي داسوپئے۔ قول قول و و و نبی رب زمام عالم نے پہرا وائنا کپ آسمان کی غزم کا کیوگا ہر سوری بار سپورے بل قالو ابغاس احلامن بل افطرا ہوں بل هو شاعر بلکہ دی ویلی دا گڑوڑ خوب ننی دا بلکہ دای دزان نه جو کړے بلکې دے, دے شاعر فلی اعتنا بیات کما ارسل اللہ ولوم راد علم دای او معجزہ شمو غواړو پشان دای اسلی گلیشی مخکنی رسولان ما آمانت قبل من قرية فهم ایمان آمت کبل کردی نخے اسکل والا سننا کبل کلاری ان کے مگر نارینا وحی کولیم گا گیتا بس آلو دکھے ان کن تم لاتا کو قید ایل دو نہ تا سو بخبلن نہ پوئے گئے و ماں جاننا ہوں جسد اللہ یا کلو ن تام کانو نو جوکڑے منگائی لراتا سے تنیچ خوراک نہ کوئیں میں شپاد کی دن سما سدخنا ہوں گی نے کم گائے رسولان سر اللہ سوکچم منگائی گوفتل دائی مرگری اور دحدنا تیروتم کی خلق لقل نا لئی کم کتابن ذکر کم افلا تاقل یقیناً نازلکڑے منگ او کتاب چپائے کے ساسو نصیحت دے لے وکم قسمنا من وہ کان قسم نام کرتین قوم نظال اور ڈیر ہلاکڑی بنگا کلیم وہ ظلم کو ان کی اور پیدا کڑ منگا دائی نرسو قوم نو فلمسو باسنا ازا ہوں ارکل شمال کا بدائے کلو نا منڈے والے لا ترکو اور جڑا تم فی مسا کے نکم لال تو سلون وہ ایل شو منڈے مو ہے واپس شاغن امتو نتا چھ مستی در کڑشی رتا اس کہ او اوکورن اخبرتا دی در پارا چھستا سنن سسوالو کڑشی قالو یا ویلنا انہ کنا ظالمین دی ہے تباید زمگا اخیدن منگ ظلم کون کیوں فما زالت تلک دعواهم حتی جعنناهم حسیدا مخامدین نامش فریادی تریشو گولر دل و سما بھائی نولی پیدا کری منسکے کیم لو مشغل خام خا جو باغم دزان سراک منگ کم کے ذریعار فید مغو فیضا ہو ذاہ بلکی اسٹل کو منگا پحکسرا پا پاتل نماگ ارسی نو, نو کیا باتل شیران شیم والا کمل ویلو مما تسیون استاد زپارا تبائیدا تو جائے نا شتاسوئی بیا نویم وَلَهُ مَن فِي وَمَنَ عِندَهُ لَا عَنْ وَلَا <يَسْتَحْسِرُونَ> او خاص دا اللہ اختیار کیسوک چل دبند گئے نا سڑی راو بند گئے سب لوار تصبی ہوئی پاروزی نخار گئی جنسنا غیبا دیکھل کوزم کی را دوبارہ پیدا کی لوکان فیم علحت قوے بد ازمک آسمان کی نور تصرف کو ان کی واقداران سیوا دالانا خام خام برباد شو ددین نزام فسبحان اللہ رب العرش عمائی صفون نپاک دے اللہ تعالی مالک دے دارش دائے خبر ناشدی و لبیانین لا يسألو عمائی فعلو وهم يسألون تپوس نشی کے دے دلہ دا نہ دارا کار چائے گئی اور مخلوق نواز تپوس کے دیشی ام تخزوم اندو نہیں آل آئے نیولی دیکھل د اللہ تعالیٰ ن سوا حقدار دا بند گئے فلہا ترحان گم تو, تو روڑتا سپوکھ دلیل داتوی نصیحت گریو نصیحت پیغمبرانو چمان مقیوم بلکہ اکثر دری خلکنا نپویگی پہ پا حق پانے نز کریم محڑ من قبل من رسول <تصفيق> مقیس رسول مگر واح کو منگاغ چینشا اختار دبند مگر زیمن و بندگی خاص کے رام کال تخز الرحمان وام حوائی دا مشرکانی ولد رحمان زادنا زولے سبحانہو بل عباد مکرمون پاک دے اللہ تعالی دنی ولود ولدنا بلکہ دا خوبندگان دا اللہ دی عزت ورکڑے شیر ورطا لا اسبقونہو بالقول وهم بعمرہی عملون نڑان دیکھ تعالی نا پے سبر کے پائے حالات نشی کو لے دی مگر ہاغ شال را چ اللہ چخی اللہ تعام عدید اللہ دیا رپی دن کی ریا مین کو ان کی ریام ون لاہو مندال کا نجیے جہنم وہ کشاؤ ددے بندے گانا صفت لرم دخدائی تو سیوانگ نودا انسان دو نودرا شخ سزا ور کو مونگا غدران جہنم ادا سے سزا ور کو مونگا ظالم انسان عالمین الذین کفروا ان السماوات والارضان کانتا ربقا ففطقناهما آیا سوچنے کی کافران کافراں یقینا ناسمان و مکاہ بندو دوار نجا جار وجا مین کل شئے ہلا مین اجوکڑ ما دو بو نشے جی آلی کیمن فی المی سوبل اجوکڑے منگا اسم ک کے مضبوط گرون دیارا چگڑ اڑون خلی بانے با اجوکڑے مونگا پائے گرون کے کلو کولو زئی نا لار پارا شری مقصد اور جان سما سخفم محفوظ آیا اوگر او گرزولے ما اسمان چت ساتل سے مخگر ز ان کیلق اللہ روشم سب کمرم کل فی فل کی یس بہون خاص اللہ زاتے پیرا کے نورس پکم نا ٹول پخاص گردی دلو کی لمبوئی بشر خلک با می شبادی کل نفس ستل الموت ہریو سا والے سکون کے دمرم نبلو کم بشر کم پاسوانے پہ سخت اور پارام د پارا د امتحان اور خاص منگتوا تاثوری شیم لذیو نام کلچوی نی تال دی تالر مگر ٹوکے احاظ الزی یسکور آلح تک دیوئی دا سڑے دے چائے بنا بیانی ساسد آل وہ ہوں بے ذکر رحمان کا فروخل درحمان زا دیاش ندی منکرم پیدا کر تلوار سری گو مایاتی فلا دون خام خا خیم زتا نید کدرت پل تلوار سر وَيَقُولُونَ و متا ہا زلواد كُنْتُمْ ساد ودا کتا سورش لفران کپوا کا فران پاغ وخوانے چین مشیل کل پل مخ نور اونا داخل لو شاگان نا نمدی سے امداد کے لیے شی بل تا تہم بفتدن فتبدوم فلا استیعون ردا ولہم انذرون بلکہ راضیہ دیتا ناگاہ نہ حیران بکیدی درام دیو طاقت نلی دائیں دو واپس ہے نہ بدیلہ ٹوکی شری پڑے رسولا نورا گیر کا سان لرا چمسرے کو لے درینا چری پائے پورے کبل کل مئی یقل بل ہارے من, من الرحمان۔ ساتنکی ساسو دشتے اور رحمات بلہ رب موری بلکی را خد دیا تاشتل رب نمکھ ام لہ لم نو آئے دید پارا مددگارانتل شی دان سیوان لا لاست نسران فیم سا اگی تاقتاد دخبل زال نو نہرف نہ سمر کر کے دیشی بل متا نہ آباح ہتا تال بلکی وازی ورکلیم گا دیکھ سانو تا دریم مشران تا تر دی د شو بدی مان عمر نا افلا يرونا ان ناتل لو ننقصها من طرافا فهم الغالبون عیدی نقوری شراطل قوم گدیز مکتان نمگڑیک وے درا داڑو داغینا ایادی موالف شیم بالوحي ولا اسمه اذا ما تو آسرکم پوہیلا نوری کنسے بلند کل شیل یر کے ستھم نفتا کا لا ویل ظالمين۔ اکور سیری تائے اور چکڑا دازاب در دا افستانا خام خادی بوئی ایتبائی دزم یقینا منگو ظلم گون کی ونضع الموازین القصة لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیع کی بگدو منگا تلے انصاف والا پر قیامت نظر امان شکر پیستن بانہی الظلم نظر وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ نَّتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۚ أَوْ كَالْعَمَدِ يَؤْتَنِ فَاشْتَدَّتْ دَانِيَ دَوْرِي ۚ رَابُدُ مُنْغَاقِ دَانِينَ لَرَاءَ أُورَيُومُغَ حِسَابَ كَوْنِ غِيمٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ایقیناً ونکروم گا موسیٰ و حارون علیہ السلام تا جدا کہون کی دا حق و دا اور دیرا رہنا اور کہون کی او پورے آداش دا پار دا متقینوں اللذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعت مشفقون متقیانا خلق دیچ یرکین دا لبنا ابنا پہال دا نلیدوم ادیت قیامت نہ ہو مرپی و حضا ذکر مبارکناہ ہوا قرآن سیتر کتن ماضل کرے آیا تاسو دلر ناشنا گڑکی و لبراہیم روش دہو مبلو و کبھی عالمی یقین مرکڑو مونگا ابراہیم تو سلاحیت سری دا بوتان چاسو دل را چا پی رون کیلوان دیویل مدلی ملانا بل دل بادت گونکی کا ان کی قال لقد کنتم انتم آؤ کمفی دلا م وَإِلَافًا يَقِينَ يَتَعَصَّصُ صَاصٌ مَشْرًا فَغُمْرَاءَ اخْفَارِقِيم قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْعَائِمِينَ دِعَايَتَارَوِئُمْ تَصَحُّ خَبَرًا كَنَتُمُ سَرْلَبِ غَوْنِكِ قَالَ رَبُّكُم رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ اغ بلکیبداسم <سلام> نزم کڑیل وی اجئ پری بنی تاستی لا کی مدد مدری او قسم بالا زخام خاص شل جڑوں ساسو دی بوتانو دام پس تدین چتاسو کردے شاکوں کی مندام فجا لہم جزازن اللہ کبیر لہم لعلہم علیہی ارجعون نکرل دیاغی لرا ٹکڑی ٹکڑی ما سوادے او د دینا دیدہ پاراچی دیدہ تاراو کردیم سر کے خام خاندم کا فتر دیم دیوان یادول بے دی پت اوغ لکھی ابراہیم کالو فاتو بھی آلہ آیو نا سی لال دیے راؤل رام مخامستر گو دخل کو دید پارا شری تماشاو کی راب کالو آنت فال تہذا ابراہیم دیوے آیاہ دا کار کڑے زمن د دی آےہ سرراے ابراہیمان بل فله ہوں کبھ روہظہ فصل آ ہوں انکان دغون دوے بلک کے کڑے دیے لرا مشر ددی دے دا نهہ تپووسو کئیں دی کدی خبر خبرے کولی شیم۔ فرجڑی نفس نان لَقَدْ یقین مَا سم کسوار تمہا بیاؤل تشی پلو ویل یقین پوئے کی شا لی نشی کلا فا دلاکم شروع اویا بندگی کویتا سو داشا نف درکو لاسو نقصان درکو شیم افل کلی متا ہفلا افسوس سے استاس و بحال دا بندگی قَالُوا سی وَانْصُرُوا داخل نارنالو كُنْتُمْ فَاعِلِينَ دی او ایل ابراہیم لرام او بدل دال ددنا دالحلتا سو گون کیلنا یا نارکونی بردوں سلام ابراہیم او لگا اے و رائے یقر شاہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور رادو بھی قیدن فجانا منصرین او کوش دعوتی تا چائے کے ڈیر برقات او لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ حاق و یاقوب نہ فلام او بکو منگل تاکہ یاقوب اسلام زیاتیم وہ کلن جاننا سال اور ہر او منگا گزور کان وہ او مامان سلاتی وئی اوہ کڑ گائی تا دولو دیکھوم اور پابندیں دا دا کولو دانسو تو زکات و کانو لنا اودی خاص منگا عبادت کم کی لوتن آتے نا حکم عائلم ایات کے ان لو تلسلام ورکڑوں پیغمبری آئل ون جینو کا بشاترو منگا دے دائ کلی والا ناچول بگی گند کارو نان ان کا نو کاسقین یقیناً آگیو قوم دب دینا فرمان وادخلنا او فی رحمتنا انہو من الصالحین او داخل کرو منگا دل رب خاص رحمت خبر کی یقیناً دے او دکاملون نیکاننا ونوحاً ازنا دا من قبلو فاستجبنا لہو فنجینا ہوا اہلہو من الكرب العظیم آیات کے نو علیہ السلام کل سے آواز رکوا اللہ تم محکی نام نبول والے کم گداغم نشوسا تمگا دے اور نسر نہ ہو ملن قوم نہ بدلوا گز تم گدل دائے قوم نہ شاہی زم گا یا تروجن گڑل ان ہوں کان سو انفاق رکھنا ہوں مجمعین قوم تو بدعم کرکڑم گادی ٹول لرام وہ داود و سلیمان ذہمان فی الحال سے غم القوم آیات کے داؤد سلیمان علیہ السلام کلچائی فیصل کو لان د فصل پوار کی کلچی سر دلے پائے کے رشبے گڑی بدے دیو قوم و کننا لحکم او کنال شاہرین او مگادائی فیصلے باندھے شادت گون کی فہ ہم نا ہا سلیمان پو کو منگادائے پاکیقت باندھے سلحمان ل سلام کلن آ تین حکمامتا پیغمبری اوپو سخر نام دا نی جا لا سب بہنا تیرا کن اکڑا سلام سرو گرونا تصویر بے ویلا مرغان ہوں او منگا کو کی درے کار واللم سنات سل کم لو سا سم فالا طریقہ تریقت جوڑ لو دس گروستاسو دیر بارا چی تاسو تاسوخ جنگ کے آیا اے تاسو شکر کم کی راہ دن مدنو برکات وکل عَالِمِينَ او منغا پہاڑ سی جوانے علم در ان کی و من الشیعاطین من یغسون لہ وعملن عملا دون ذلك و كنا محافظین او اور شیطانان نداء سے خلق چغوطه بے والے دلراں بدر آپ کے او کارونا بہ کول نور کارونا ددینا سوا او منغا تغی حفاظت کروں گی وای بنا دار بہ مسنیتا سلام کلشی اواز ورکبت پاج دے یقین رسید متان اوتے خم کہم کنالفنا نو کب لڑکا چپتانی تبال مال بچ دائ دا دا پانتی موسر داد دا وجے رحمت دا ناؤ نسیت یا دا داشت د دبندگی کو ان کو دال اسماعیل سلام و سلام و زل کفل سلام داٹول سبر کو نام وا دل من رحمت او داخل کرو منگا دلرپ خاص رحمت خلقیم یقیناً دیود کامل ان کا نام وزن فنادا فض المات یاد کے خاون مہیم کلچ لڑد کوم غصو غسو برے قوم گمانیوں کو اسی منہ محستنگ سیاراں نوالو بدوانے کو بد دعا سرا بتیروں کی اللہ الا الا انت سبحانك انت من الظالمین جنیش سے سوگ اوقات کو ان کے ما سوا قی د دا ل قسم ش نام ی د زیاتی کو اون کو نظردان سرام فجبنا لهجننا ومن الغمی او کا ظ کا ننجل مؤمنین قبول کرم کا د د او بشکم کوم د نام او داسې بش کوون کا ممنناو لرام زخریز ناد بہ رب لاترنی فردان تخیر الارسی عیاد کے زخری علیہ السلام کلشدم دعاخت پر ربنا یا روام مفرگ دیما در یوازم اور تی غراد ہستجبہ لہو یحیا کبو لوب دتا ہان یخن پیگمبرانٹو تو لو کوشش کہو پنے ککارونوں کو کے ادواگانے گوختی زمون مینکوں کی ارکون کیو وہ کانا خاشعین او دی ساجدی کو ان کی وتی احسن فر جہاں فن فخنا فی مروح آیات کے حق زنانا چلو بلورت نوپ کو منگا دائے پورت کے روح بل و جاننا وبن آیت لال اوگلا ما ناد قدرت پارد مخلوقات انحاظی امت کم امتوں آہدتوں انب یقینندہ دین, دین دے پدا سے ہال چی دین ساسو رب بنو بندگی مال رخاس کے ہوں بین ہوں کلینارا جکڑی ٹکڑے کو دیکھل کو دین پل کو رقب لگیم خدا ٹول بم ترف تراگر مئی آمل مین سال وہو مو می نلا کفران لہو کامل کڑی دن کاروا دار چواہد نشان شکری دد دام پارا کنگ دمرالی کنکی و حرام ان لا قريه قد يدن اهلكنا ها انهم لا يرجعون فايصل شيذا بارغ كليم من هلاكيم شبش قد يواپس نشيرات لدنيا اذا فتحت يا يوجو وهم من كل هدب انسلون ترى كل شيرا بران نس ماجوج دار ڈے رکھ منڈے وئی وقت اخرا نیبشی واد رشتی دو کے بحیرانی کڑگے بوتلی سرگی دا کسانو جی کفر کڑے يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا عبل كنا ظالمين وي باه تباعدم يقينا بغفله قيود وعدنا بلكم ظلم كون يوم انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون یقیناً تاسوئے مشرقانو آسو چاسو لبندگی کوے دالان سیوا خشاک د جہنم بئی دی اور دیباغی طور داخلی لو کا نہا لائے آل حتم اور دوہا کل خالی دون نا کسان وے حقدار د بند نودیری جہنم تاندی بٹول بدی جانم کے امیشی لہم فی ہا زفی روم فی دا پائے جہنم کے ڈیر اشیلیم اور دیر او دی بائے با جہنم کے سنوریم انلین سبکس لہل خس نولا اکا مل یقیننا کسان چمخ کے مقرش دیل را زمد طرف نا خیست زائم دا کسان بددی جہنم نا لرک ریشی لا یسمعون حسیسا ہاوہم فی مشتہت انفسہم خالدون نبو ردی کشار دا جہنم او دی با پاغ نے متونوں ک شخواڑی دری نفسونهے ی لا یہظو نهہ فضا نبا غم غمجن کو اندی در ہے لیم او تتللقہ ملائے کا توہظ او مک لظ کودم توواون ملائک وئی و داہ چر وا تک یو منت سمت پشانتو دلی کیخل کاج نل رام کم خلق اوقید لگ سن چوروکڑے واول پیدائش نبارہ بہم کو اندرا پم گائے کو ان کی دری کاروں غلق تب نہبورے مم باد ذکری انائے ارے سہای بادی الصالحون یقیناً لکھ لی منگا بزبور کتاب کے پس ذکر ناچی یقیناً وارسان کی باغ بندگان ان کان انفی حاضا قوم اناو یقیناً پرے بیان کے خام خاں پور والیا قوم درا شیر اللہ بندگی گئی ارس اللہ کا رحمت اللہ گلے تو مگر رحمت دٹو لو خل کو زبارا کلین مایو ہائے تو آن وح کے دشی مات آقین حقدار دبند گئے ستاسوتے یوزات فل تم مسلموں سو من کے مخواڑم خبر درکڑ خبر درکڑ برابر وی نو کری بن بڑی اوز نگم چا نزدیبری ویم ہا چرے واد کے نلال چیتاؤں سٹ وائلو فتن ویلاحی اون نے پوئے گم سوم کی دی شی رستم کا لعذاب استعوذ با امتحانی و فیدی اختبریم قال ربكم بالحق وليد نبی يا روان فاصلو كي تبحق سرام و ربنا الرحمان المستعان ولا من تصفون اور اب زم رحمان ذات مدت نخت لی کی برداشت چتاسو چب نوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سکور ربکم او خل کو یار ربنا رمنام زلزلت سات شہ نظیم یقیناً جڑک دا قیامت دے اوش ہے بدناک یوما تراؤنہا تظہلو کل مضیعت نعمہ ذات پک مرشتہ سوینے دا زلزلہ نغافل بشی ہر پیور کن کے زنانا داغنا غناب دائے بشی پیور کبی و تضعو کل ذات حمل حملہ ہر حمل والا اقبال حمل و ترنا سسکارا و ماہوں میں سکارا الله اللہ ائی نے بت خلک رشیان حال دار شری ب نشن نہیں لیکن نزاب سخت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجادلُ فِي اللَّهِ سے میو جا كُلَّ کل شیتا ابارے دخل کناری جگڑ کی دلال توحید پوار بغیر سد دلیل نام اور تابداری کی ہر شیطان سرکش خوبال عَلَيْهِ انہوں منت تَوَلَّاهُ ہو فن وَيَهْدِيهِ مقرر عَذَابِ شیر اپار د شان کی شسو کا اثرت دوستان کئی نقین ن گئے اور تقی عضاب اور طرف تام یا سوئ کن تم فیر بے من الباس او خلکو گتا سو پشکیے ددار جی خلقنا کم من تورا سمتین سم علخم مخلے مخل یقین ساسو پیدا شورو کرے نام بیا د ساس کی دم نی نا ویال ٹکڑے د وینے نام بیال ٹکڑے تو وخ نام پور شی جوڑی یا پور نئی نہر میں مانشا سمانت ویاپ رحم دم دومرام چکواڑو ترنے ٹے مرم سمان نجم سمّا تاسل سمے تبلکو شدھ بیا تربیت کتاسو دیر پاراچر پلیز ونتا ومیو تمی میو ردولا ارد لو میل کے لادیا بالستا سونا مرشی محکی بالستا سونا ارسپرتا آخیبد نوئی گی زوج پیمت ائن تز روچا کلشی روورم پائے بانے اوباد باران اخوزیگیم او سربشی بگشیم رازرون کی ہر قسم تازہ تازہ بھٹیم ذالک بین اللہ ہوا الحق و انہو یحی الموتا و انہو علا کل شئن قدیر دا بیان دلیل پدی خبر آجی اقینن اللہ دے حق من فی القبور قیامت رات کرے شکنی اللہ پور تک دوبارہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجادلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرَ عِلْمِ وَلَا میوجا وَلَا فل کتاب اباد دخل کن آئی جگڑ کی اللہ بتحیدگی بغیر سوئ ناؤ بغیر د ہدایت ناؤ بغیر د کتاب رنک ان کی نام سان آئے ہی عَن سَبِيلِ اللَّهِ اڑ ان کی دیکھ پلی ڈر لرم دہ نام دید پارا چنو اور خلق گمراہ کی عید اللہ دلار لہو پھر دنیا خزون یوم القیامت عذاب الحریق دیدہ بارا دنیا کی شرمندگی دا او بسکو منگت قیامت عذاب بان عزاب ان کی بما قدمت وأن بظلّا من ویلی کیبدا ملے چھلے گلے لا سو نیوجم دے چلے سو کے الله لا ملاح بال دخل کندی کئی دلہ تلاڑ فین سب بہ خی رونی نیم نورسی دتا سفیدیا کلکی ری دے پوجا وین سا پتوفت دنیا بالاجی خیر دیا خولسی دتا سمسیبت الٹو گردی دے بخل مخبان دے توانی دنیا, آخرت دا دے دنیا آخرت کی المبین او دا خرد توانی بنیاخر زال کام یدڑا رام تسلان سی و شا نہ دلاس تکلیف اور کولشی اور نہ فیدا اور کولشی دادا گمراہی رارنگ دا رام دس خام خاصاغت زررم زر دن کی داغت نف نام و بدمر دے ان اللہ يدخل آمنوا الصالحات تجری من یقیندا خیا شیمان ملنے گرینے جنتائگی بلا نا فال یقیناً اللہ تعالیٰ کئی ہر کشے والی نبی سر اللہ دنیا خرت گیم فل یم دب بنسم آئے سمل مغدی کی اور سے طرف تا ویار پری چلے کذا لکھان وَأَنَّ اللَّهَ اداس مَنْ يُرِيدُ منگ دا قرآن آیا تو نواز واضے یقیننا اللہ تعالی ہدایت ورکی آجا چھ وڑی دا ہدایت ان الذین آمنو والذین ہادوا والصابین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا یقیننا کسان چھ ایمان راولریم او اکھ سان چھ یہودان دی او بی دین خلق دیون سارریم او مجوسان دی او کسان چھ نور شرک نے ان اللہ يفصل يوم ان شہ یقین اللہ تعالیٰ قیامت یقین اللہ تعالی پارسی بان علم خبر لریم گورے یقینی آسو چی امانو کیری آسوکھ چم کسمے او سوری او گرونا ویر اور دیر دخل گ نام اویر خلک داسری پورشم آ سو چسپ کی اللہ تعالیٰ نشتا سو ان کے زطور ان یفعل فالما شام یقین اللہ کی سچے واڑیام ہازان خصمان اختصمو فی ربهم دادور ڈلی دی جگڑ کئی دی ببارد اخبر رب کے فالذین کفروا قطعت لهم سیاب من ناری سب من فوق روسیم الحمیم ناک سانچ کفر اکڑے دی جوڑی واد دید پارا جامی دورنام اڑکی و درید سرون شی دل یو سروی معفی بتنے ویلکی دا پسودا ہا چلی پیٹو کی, کی دن یو سر من او ولہ مکا مڑی اور ددی دہلو دڈ گرجن دوسپنی کلما رادو ویخرجو منها من غم ویدو فیها اور وقت شریحو قاری چھو زید دے جانم ناز غم دو جے واپس پکڑے شریح پاگے کے وزوقو وزاب الحریق اور بوئے لشی چھو سکے ذاب دور کی منوا رکھن بداخلیا سو کیوڑیا ملنے کیڑی من جن تاچی بائی گیلاؤں نفی ہا في ساسوں اچھلی کی ولی تبائے کے بنگڑی سرو رو ملغلے او جامی دری و پائے کے ریخوی من قول و حدو اِن سرات داز کا ہدایت کڑ چودری پتنیا کے پاک واتا ہدایت کڑ چوی لار دسائر شیز آتا ان لذی نفرو سدی لاہرام لذی جانا کے یقینا کسان چفرے کرے او من کئی خلق دلہ و مسر حرام نام اگا مسجد حرام, حرام چمنگر زولے خل کو دبار جی برابری دیر پائیں کہ مسافر شیرا دکڑا پتہ حرم کی دکھ گے دلو ظلم ترفتاب سکو مگر تا ادر ناک نام بوانا مکان او زی او خود ابراہیم مکان اللہ تشریق اوکلا ابراہیم تا زیل ویلو موتاچر او پاک سات زمارا کوم د پارا دف کو ان کو د د اجاڑے عبادت کو ان کو رکو گو ان کو سجگ ان کو دن فننا سے بلحج یا تر جا لوں والا کلری یاتی کل فج نامی اعلان کا پخل کو ناظیب سوکتا تفیادام اصوک ب تیز رفتار اصوخ وانے رازی با دا ہر کو لاؤ کندار کو لاؤ زینش عمیق لریا دنگئیم لی اشہدو منافع لہم ویسکر اسم اللہ فی ایام معلومات نالا ما رزقہ من بحیمت لنام دید پارا اچھا حاضر شدہ خلق پلو فیدو تام او یادی بنون دا اللہ پا غرز و مقرر رکیم پاگوان نے چل دل اور کڑید سارو نام فکل دائیں نہ بک پلا خوراک اور سختی تیرون کی فقیردام سم یقو تفصو نم ولی تو پورا کی ریخ پل و منختي اتواف دا بیت اللہ دے و من يعزم حرمات اللہ له دا خبر کی اخبل خیام آشا آش چاظیم کو دا ملکم کڑی تاسر ساری ناچ بیانی کی بتاس دائےمت فشت نش مل سان بولا پلی تندگی وی ناد درونا نف غیرم شرکی ب تو نی راہ شرک ان کی راغ سرام خر من چاہ و مئی اشرق بلاہ فقان خرم سمام چائے چل سراس قسم شرک گرے راپر وداسمان نام او به نو تخل یاؤزی اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ مکان لال داحو تاسو ر او چاہش تعظیم کو دا اللہ دنوں دسیزنون یقیناً دا تعظیم دے دے اخلاس ضرورننا لکم فیہا منافع الاجل مصمن سم محلها الى البیت الاتیق ساز پراپت پا شائر اللہ کے لیل نفری ترنیٹ مقرم بیاخری انتحاد آغید بیت اللہ ازاد سردام كل اوم جانامن سقل يسکووسم الله على رځقهم م بهحي مدنام او د هررو مد د باامګ مقرړ طريق د قربدي د بارا چې یاد د ان د الله تله پ چ الله دله وړې د فیلا ہوں کو میلا ہوں نقدار د بند گئے ساسو دے لاہر خلاس قوید بند گئے وشیر المخبدین زیر اور کا د خوشحال و شاط چلے اللہ ہو سلاتین کلچ اللہ دیگی گی زون دریم او صبر کو ان کی پائے مصیبت نوچری ترسیم او پابندی کو ان کی دمانظریم ادا مان نہ چمکتی لو اور کڑی نش گئی دا اللہ بلار کے لکم ساری گزری ما تاسو دا پارا دلہ نام تاسو لا پے کہڑے خیر ریم فس کو رسم اللہ الف نیا دو نوم د لاہہ لاپائے ب دا اللہ کی چېی ولاڑیں فضاہ وجب جننو بہا فکو منہوامل نو قانے اول مودرم ڈڑے پذمکان لے نخورے دائےنا او خوراکور کوئیں صنا کوی رسناک دام قذالے کا سخر نہ لکوم لا لکوم تشوم۔ دارنگے تاوے کڑے منگا داستا سفہ دیدہ پارا دیدہ پارا شتا سفہ دا اللہ شکر دا گئے لن ینا لاللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینا لہو تقویٰ منکم اجرین قبلی کے اللہ تعالیٰ تا صرف وخدائیں اور نبی ندائیں لیکن قبلی کے آغتہ اخلاس دنوں سخرال محدا داسیم تاؤ پار دیر پارا چلو پاتری کچھ نکل اور زیرور کا خیست کارکنک یقین اللہ تلام ادا فات کی ایمان والا یقینا دیر دیر دیر دیر شکر اجازت ور کڑے شیرے قتال کولو اے مومنان تجاہ اس رختہ کے دیشی بدی وجا ایسی بدی بان ظلم نہ کرے شیرین و ان اللہ الا نصرہم لقدیر ہیں اے یقینا اللہ تعالی در امداد بان خام قدرت دریم الذين اخرجوه من ديارهم بغیر حق الا ان, ان يقولوا ربنا اللہ دا خلق دی چیز تلیشی دخل کورنا بغیر صد جرمنا مگر دا خبر آشی دی ویلی دی رب زمگ اللہ دی ولو لا دفع اللہ ناس بعدهم ببعض لہدمت سوامع وبیع وصلوات ومساج <تصفيق> <تصفيق> کنید دفع قول دا اللہ تعالی خلق ببعض ببعض خام خانل خانی خاص اور دار عبادت خانی دام نسوارا و عبادت خان د یہود مسلمان حسم اللہ کثیرام یاد دیشی پائے کہ اللہ تعالیٰ نم نم وَلَيَنصرَنَّ اللَّهُ مَن <ينصره> خام خام کی اللہ یقین اللہ, مدد کی ان اللہ <عزیز> اللہی نمک کرنا ہوں فلز یا کام زکام آسان دیچ کا طاقتور کو منگی ذرا بزمک نہ <تصفح> پابندی نہ مانزکی اور زکاتور کئی <تصفح> <تصفح> وام حکم گئی خلق کتاز نے ولی اللہ ہی آخبت او, او خاص اللہ اختیار کے آخری انجام دٹول کار کا فقد کذبت قوم نوح و و سمول او اور جن ویم یقین دروجن ویلو دری نمک دن سلام و دانو سم دانو واہیم ووم دبراہیم سلام کو صاب مدنا سید مدن بَمُوسَى لِلْكَافِرِينَ سُمَّا خَصُّهُمْ فَكَيْفَ كَانَ <نَكِيرٌ> اور دروجن ویلیشو موسال سلامتم نہ محلت ورکما کافی رابیا میں رونی ول بازا بنو زما سخت جاب دیتا فکاؤ کر چی ہلاکی ہال تارے چیزم گلی پرری پکل چت نو باندے اڑر کویان شاڑ شی دے اڑر ماڑے پخے پخیم شاڑ کڑ شیری افلمی فتک ن لہلو بوئی آزان آیا نا گردی داخال بزمک گیم چشیدی لرا جڑنا چھپائے سر پوئے گی بحق او وگونا چوری پائے سرا حق لرام فإنها لا تام مل اب ساروں تامل کلو بلتی یقین کی سدا دا نڑندی گیسر لا کن لڑندی گیا آزو نا چپسی نو سنة اللہ تعالی دخلام یو پنی تر رزاضاب چتا سشمے خسپا اور کلیش تام محلت ورکڑا گیتا ہال دارے چاہیے ظلم کو ان کیوں جام رونی ولپاز خاص ماتیرا گردے جلب قیامت کے خلیا سو ان خل کو یقیناً سستا سٹول تپارا یون کے کار فلزینامل سال ہاتل ہوں مغفرتوں کریم ناک سان چی مان راوڑا مرون مطابق متابق سنت دید پارا بخشش دے د گنا زندام واف کا صابل آسوں کی کوشش کی زم پایا تن کی وہ مقابلک ان کی دا حق پرست سرام دعاك سعى نور والدين وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي مغر قلائش عبل الصلاة وحيد الله تعالى اچول با شیتان وسوسی دخل کزن کی, کی شیتانو سمیم نوران والا وسوسی چاچول بانو گیا مضبوط پریخ دی اللہ تعالیٰ پلایا تن اللہ تعالی رے پویا حکمت شیتانو مردوں دد پارا چوگر اللہ تعالیٰ چائے شیشی نان امتحان آئے خلک الراش رائے پذنوں کے مرز منافقت دے خلک الراشن سحدی ظالمین لفیش کا ظالمان خام خواہ پشمن لری کری دا حقن ائ جا کی اللہ تالا کسان چورکم تا چا قرآن حق دے استاد ربد ترف نی نیمان بروڑی برے حق نرم بش تجر دائی وَإِنَّ لا دلام منولا سا مستقی اللہ تلا خام خارسن کے ری مو وَلَا لاسی دارتا کفروفی میرتی ہتا مِنْهُ تو بت تنیاتی اہم مزا بو مقیم او میں ش کاافران کے دی کتابنا تی چې راشي د تققیمت نا کہا یا براشری تعظاف در روزشنڈے المل کو یو میں للل یکوموں بباتہی ب خاص دی او اللہ فیصلہ کوئی د ترم۔ فلدی نامو آمحاتی نئی نا کچی من راوے کڑی مفیر دنت نو دے میوی ولدی نفر کزبتی فولا کلہ محی آکسان چے کفر اگڑے اور دروجنگنی زمگائے تُنا ردا آکسان دا دید بارد عذاب سپکا ان کے ذریل ان کے والذینہا جروم فی سبیل اللہ سم قتلو و ماتو آکسان چے حجر د دا لاہ دا دن دبارا بیاو جلشیلیام رشیب اخبال مرگم اللہ, حسنا خام ورکی وإن اللہ, اللہ ان کو نام لا يَدْخِلُ نَهُمْ مُطَلِّيَ اللَّهُ نَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ خامخا داخلي بالعديل راز زيد داخل ذل عايش دي به خهيم ايقين الله خامخ علم ولد صبرنا كده دیا بدلگ اسپشان تا چیل تکلیفرکڑی ویاز مشی پد بان خام خا ددکی یقین اللہ تلا خام خام آفے کا ان کے دائم دادی پری وج کئی یقین نواسی پورس ناسی پی ون اللہ نلا سوریا کب کول دینا پیوچ یقین نلاح تلا ہقوہ ید اخن نہر تی دل سیوا باتی سمے نگو اللہ تعالی اسمان دا طرف نصبال شیز ان نكو لي يقينا الله تعالى را وريز اسمان د طرف نوو تو سبال شي زمقات پکشنام ان الله لطيف خبير يقينا الله تعالى محراباني كون کے خبردار ز بار زو ما في السماوات و ما في الارض و ان الله له هو الحميد خاص اللہ اختیار کیا سیری ازمان کیا چیری تعالیٰ خام خاک الرانے اللہ, اللہ تعالی ڑی ساسو فی دے دا سی جسم کا سمان چراپرین کا مگر یقیناً اللہ تلا رے پخل گو خام خے شفقت گ ان کے رحم گ ان کے سم سم ان الانسان او خاص اللہ ذات تاسوی جن کریے بیا وہ تاسم او اور جن گئی وہ یقیناً انسان خام خان شکر لکھل متن جانا من سکن ہوں نا سو دار ڈل رام مکڑے ما تری قدادت چی چلی گی پائے وان فلا کفلے کردم نگر دیکھی دیتا سر پر کار دین ساکیم اخلق رابلہ برابر وَإن کا فخر اللہ ہوں آلم و کدی جگڑ کی تاثر پن کے نو آیا چل پوئے پائے چتا سوسامل اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون اللہ بفیصلی کی ساس ترمند قیامت پر پائے کی شتاس و پائے نن اختلاف کوئے اللہ عالم دے پارا پاراسی جی چاسمانوں کے اوپز مکیم یقینا دا ٹول سی جنا دلہ پقدیر کی یقین دا کارم پہ تعلاسان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِنَ بِهِ لَيسَ لَهُمْ بِهِ دا شریقند دان چا چیز ناجر کے اللہ وَمَا گئے پبند گئے انشت دا ذالماندہ سو مددگار تاریف کفر منکل اور کلچی بیانی کی بدے خل کو آیا تن زم گاخ کار اخارا مطلب عالم پیج نے تو پخنوں درے کا فران کے خفغان یقاعدونا یصطون بالذین یسلون علیہم ما آتنا نزدوقی نزدیدی تحملو کی باء کسانو شی بانی بدی ایتن نظم قل افا انبئ بکم بشر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتا استرا تاست بڑ تا, تا بڑین نہ کار سرا دینا انار وا داہذ نفرو سل مسیرم جہانم نے مسلم اے خلکو بیان دشیوں مثال نو وکی دے وتا یقینا کسان چا سوترا مت شلان سیوان ایچرے نشی جوڑو یو مش اگر کٹو راب جڑتا وئی اصل شی اللہ زرو فطالول والمدلوم کوو تخته د نه دا مچ سشيشی خلاسولې داغ نه د کمزورې د دا غښتون کې او کمزوره د غختلی شویم ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوويناظیم قدر کرے دے خل کو اللہ درائے اللہ تلا غرقی ان کنا پیغام کی یقیناً اللہ تلا سوری عالم نے پائے چری مخصری طور کرون یا تفلحون ایمان والا رو کو بندگی کو خاص پر رب لڑا نور کارو نئے دید بارا چ لارا زابنانو جاہدوں فی اللہ حق جہاد اور جہاد کو عید اللہ دین د لائق جہاد جہادا کم وما جعلا لیکم فی الدین من حرم اللہ تاثار جہار انخے بتاسبانی بدی دین کے ہستلیف ملتا بھی کم ابراہیم تابداریو کے پلار سا سوچی ابراہیم علیہ السلام نے من قبل وفی ہزام اور ساسو صفت کرے مسلمان قرآن, ناو پدی قرآن الناس دیدہ پار چشی رسول بیان کے ان کے بتا سبانے دا حق اور تاب تاسبشے بیان کے ان کی بنور و خلک بانے دق فاقی مسلطواتوات باللہ ن پابندی دانز دا قوا زکاتور کوائے منگولک لکے اللہ بدین وہ مولا کم فن مل من اللہ تعالی استا و خاص دوست ہے او خدوس و عرخ مددگار ہے